اللہ والا خالی دے پورے کردہ وہ اپنے رنگ سونے کا پوریا تیاریاں کر کے میںلہ وال وفات تو بعد ملنا یہ تو بالکل ہے ہی ہے مسلمان چلتے لیکن اللہ جما بیگی سارا ترتیب دے ان شاء اللہ نا اللہ تب شیو آہبا بے بکرے من کا بدن لا صحاب گرام صحابہ گرام اور جنہ جنہ نے دنیا تو جان میں اللہ سجنا چلے مہان ذکر کٹا کرا گا باسنگت جس رسارے ہونا نام ترشی لڑائی پائے بے ذکر تالا گدن نرفل آشر سبحان اللہ بہت توجہ ہے اللہ چلو ان شاء اندر ریفالی <سؤال> پیش کر دیا اندی روایت دے چاہ رہی ہے بند ساتھ کے اندر بالکل صحیح سنتنا مہان لا سہید نام جاوید رام گرد شاہ مہان اللہ آپ سرکار میں خاص خاتمہ میں محمد بن ملک نے جنہیں محمد ہر بندے جاگر کرے اللہ سنگھی سنجھا ساری کرو رسم چلے اپنے محمد منتظر ہدور دار کا سلام سے جا اللہ روایت صحیح نہ اللہ جو ہے سبحان اللہ اکرے اللہ ہوں منی اسلام سرکار میں پہنچتے تھے میں سلام جا پیش کرنا اگشہ پیسہ ہوتا ملتا ہے جی بندہ پہلے چلے ہوتا ہے وہام دے دیں چلے جائے پرانے پیغام دے گی اللہ ہمارے ایک دو پیغام بھی دے دے مہان لا یہ کہنا مر گیا ہوش کوئی ہو گیا جس کرانا کتاب منظر سب موجود ہے پر کتاب بازار میں نہیں ان شاء اللہ وزیر صاحب شاہ صاحب پکلا دعا اللہ گے استاد کرا دہان شریف کا ملاپ مشال ملاپ اللہ مہان اللہ سچی دسا جی ظاہر کوئی نہ سمجھے تو ہوئے کیا ہے سیکھی پہل ہزور نے سارے سبحان اللہ روایت چوس ترتیب اگر ان کا مانا نہ ہو تو بیٹھا دو زبیے دو نظریے دو پہلو نے دو جانوے ہیں دو کرفا نے ایک ہے محبوب کی جگائی والی دن پاسا دوسرا ہے انہوں ملن ملنا جدئی کا ٹکالا کرنا روشن جدئی اللہ پاس روز کا ٹکالا کرنا ملاقات پاس خوشی کا کرنا ہے اپنی جی جدئی خبر سن کے ملاقات اپنی جی ملاقات کی خبر سن کے اپنے سارے منہ مبارک و اپنے پانی کے منہ مبارک ویری ہنس گئی اسلام نے پہلے دن دوسرے تک اجاگر دیتی روڈے رو جا ہوئے روزے تو جا ہوئے لیکن ہر سال ابو اس تاریخ نو سنا پے سکھنا پہ جائے کیوں کرنا پڑ جائے پھر ہم دوسرا بادشاہ پورا کا شخصیت بات شخصیت کی جائی ہوئی اسلام پہ جاتا ہے تم اپنے سب نے اظہار کر سکتے ہو اپنے نام کر ہو اسلام کیوں نہیں کھاتا اللہ کرے گا رب پوچھے گا نہیں ایک دوسرے کو جا کے سب دیں سارا کچھ تو ان پر ہے جو کچھ آخر پہلا ہے اللہ کا حکم اللہ کرنے والا نہیں یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اسلام میری اجازت دی ہے اجازت ہے آدھا اجازت نہیں اجازت ہے अगर वो पहले ने पहले सुन ही वो नदिया वाले कहन से छूट पे वो अपने घर गए कुत्ते ने दे नि सदमा भुला दे के समझ गए पड़े मोमंत मारफा یہ مطلب مسئلہ حل ہو گیا دن رام والے کام کرنے کیوں کھانے کیوں کری اگلے سال ہر تاریخ اسی تاریخ شادی کیوں کہ پہلے دن جائی والا نظریہ سی بعد ہر سال الا پیارے سجنا ملاقات نظریہ پہلے دنیا رکھا تو بحال رکھنے یا بحال اجازت نہیں اور ہو گیا کیا بنا ملے چلو چلا گیا بہار اتنے پتا نہیں کہڑے دکھا کہ چھٹی جانا سونے رحمتہ فضل گزاریا خوشی کا وقت بہار نکلیا دولیے وہ جنہوں کا اشارہ نہیں ہے خبر نے جنتا ہزور باپ رو پزور دا مطلب جی کا خوشی کا تکال کرتی اسلام کا طبیعت نے آزاد نہیں چٹیا کہ تو لوا لیا طبیعت پیچھے پار ہی ہواسا ویچنے پینے ایسے دیکھو چلو جا دوسرا پاسا اللہ کی ملاقات والا یہ یاد کراسے اللہ سدمے جا سدما پیدا ہوا ہے پڑھنے ہوں برہم پٹی بہت اچھے برہم پٹی کرو یہ خیال بدلو یا دیر تو جب دیکھوں گئے وہ کتنا گیا دونوں سبحان اللہ اگر کیا ہو سیدنا امام دلہ کی شہید مہان اللہ جام بیٹھے کے لوگوں نے جو دوسری کہانیاں ہیں ایک کہانی جو بھی صاحب کربلا لوگ کربلا شریف جو روایت کربل روایت سنان لگا پر فرمان سنان so ساموال حل ہسن لگی اور اليوم لو حسين لا في بيته حينته جبارت بناه بايا من ليل ثم رجع الى مجلسي فقيل له من حاله في النار قال نعم فأذنه وضع ثم من صدره جو محمد مسود کرتے ہیں باد کے اسلام میں شک شروع کر کیسے ہزار سال تک کو ہوتا رہے وہ پچاس سال ہوتا رہے بیس سال ہوتا رہے جب پہ اسلام کہے سدما بلاؤ بے شک اللہ ایمان مہاندا ایمانداز فرمائی گئی اللہ اسلام ترائے دن کے حکم فرمانے کے حوالے بیت کمار ہوئے میںاہر یا معاذ اللہ نہیں آخا گے کہ سب تہ شریت لوگ میں ہوا صحیح روایت بڑی حضرت فاروق کے رضی اللہ تعالی مولا علی کو بات سمجھانے لگی مسئلہ تھا حج کا میرے خیال میں آپ نے فرمایا ہمارے بہت سمجھانے کی ضرورت نہیں جنہ دی تین ہی مستفی مختریف کرائی گئی دیکھ رہا عمر میں تھتا بہدور شوق تھے تو ادھر ادھر چلے جا اور اگر مولا جی اٹھے تو گھر میں ہی چلے گا اس طرح کی کیا شریت رسوم چلتے نہیں سن شرمانی پڑے گی ہم ایک صحیح سرد سلحمان بھائی اب قوم ہے امام تب حسن میں مطلب کہ قوم ہے ابر حسن بنائے ہے علی محمد والے مشہور ٹیتا ابراہیم صاحب یہ دو ہیں اور دونوں ادارے ہیں امامدار نام اپنے سنگیاں شریف اپنے شریف مدینہ شریف نے نروڈیلا شریف دیکھے دروک خریدار آئی آ بندر گئے آ بندر گئے واپس آئے سنگیاں پوچھا محل کچھ بھی ہوئی ہے مرد ہوئیے رو آواز آیا ہے آپ ہاں جی میلی بیٹھے سمجھ حیران ہو گئے یہ دربار والا ارصوی تھے اپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ متعبوں من صبره سبحان اللہ حق کے سارے نبی نبی کے پیغمبر محمد سیما اپ کے شگرد لوگ سبحان معلوم بڑے کہ ہر بندہ کی ہے ہو گئی یہ باہر نکلے تو روک گئی نہیں سب رہی ہوں جس میں تاجر لیڈر تھوڑی گر بھی پیش کرنا سبھی سابت کر بیت تورن خصوصی شان بیت دلیا نولی جو آسانا پسند کرنے سارا کچھ نہ پسند کرتا ہے فکر اللہ چلو ہے نہیں پریشان نہیں الم بلیہ اللہ بل اتنا الدی اللہ کی ماں سونا جی کا سارے کو کام پسند کا شریعت کے لیے Yeah. <تصفيق> جد <تصفيق> <شمدل اللہ> <تصفيق> <نقل تصفيق> پ الحمد للہ پڑھ رہے ہو پڑھتے ہو دکھ وقت پڑھتے ہوتا آپ کا سوچے دے دیتے ہیں اللہ کا شکر کرنے الحمد للہ اسے دیکھو نا فرماتے ہیں چار یار یار جنا چاہیے مہان گھو پتا مہان لوڑوں کی بنا کی کرنا ہے دکھا لے کی کرنا ہے سب نبی جانا دکھاؤ جی میرے آپ چارم ہوتے ہیں یہ کم عوام کرنی کیوں سے دب کے ہوتے سکھ دب کے ہوں ہندو دب دب کے ہو جی بڑے لوگ خاص جو امام زین العادی نے کیسب کی ہے اس کو کہتے نصب الگ والے کام نہیں کرتے دریانے درجے لوگ نہیں کرتے خوش ہو کے چل رہے ہوگیس کو بھی اگلہ لگ جا کی اور دکھ بھی بھیج دے نا سر شکر کر tama <supplementary> <speaking> ke <lequel speaking> <prescribe>, <prix> <speaking renamed>. اور صحیح حدیث سے حضور نے دکھاں دکھا نہیں خوش اصا دی جواب دکھدے اوویں لزر لینے نے جویں تساں جو بیٹھیں توں ایکو رت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آ گئی جی نہیں اور عجیب گل یہ مذہب دیا کتاباں الکافی وغیرہ سنیا آپ دیر اللہ تقسیم ہو جائے سارے سردار ہے دوسرے لگ جائے جی نے ساری بخاری مدد یہ حدیث پہلی کتاب روایت سناو سب والے وال <سلام> اللہ <سلام> اللہ> باپ باب نمبر اصول ہے دو یعنی نمبر جن نمبر جناب جی پچ سارے اگریشا لحاظ لال اٹھ سو اٹھارہ باپ دل لال تیرہ عبد اللہ علیکم السلام سکون بابو عبد اللہ علیہ السلام سم جانا تھا وہ بھی ابھی صحیح متا فرم کا نوہت انو آپ آپ بھی ان شنا وہ اولادنا وہ اللہ عبد اللہ دو ہزار کڑی مشہور ہے حسین جی امام جا پر شادی مام جا پر شادی بولتے رہیے مہان اللہ امام جافر صاحب اللہ عالم کہ میں امام جافر صاحب کول بیٹھا سن کار کے چیخ رو کی آواز ہے امام جعفر کر گئے میں سمجھ بیٹھے واپس پھر ریلا ہوا جن پڑا گلا میں چل رہی جی فرق نہیں آیا آپ فرمایا اپنی جان اولاد اللہ تعالی طرف آفیت پسند کرنے لیکن اس لیے تقدیر آ جائے تو جو رسند کرتا ہے سو ہی پسند اور اسی بات کی جہی پہلی اسے رات کی وہ تو سارے مذہب دیں یہ بارے میں سنائی جیسا بلوئی من چل رات ری بچتا وقا ہوا وہ امام ابو جافر یعنی محمد باقی امام روح. جافر شادق والے جزا میرے کہ واہ ویلا کرنا چیخنا چلانا روڑا کٹنا منہ لے جس ہمارے ویرند فرمایا شروع شروع کر دیرے, شروع کر کر دے دے صبر ہے راہ گیا اللہ نبیا سبحانه و جل واستجاب ان لله و ان اليه راجعون سبحان الله الله الحمد لله و الله عليك دي بيداعي يا بيه جو محمد نبی فال کا والے کا میرا بتائے کم نہ کرے کاری کاری کا جو ہماری سو نہ کرے سبر جانا بولو اللہ اگر سکھا گل کا نہیں ملتا تو دسو سونے کو گا ساتھی منایا ٹھیک ہے لیکن جی تو پہلے دن ہی بول جانے بابا اتحاد نے وسیقت کی اپنی اولاد نو ہوکر کون بکرا میرے پکا پکا سکار کو کام کر پسو سنگے بارے کاٹے فیٹ ہو جان گے تو سچیا کر سچی گل بھی کرے ساتھ شاہ شاہ لا نو نہیں کرائے گی پچھے ایڈا بھی آسک نہیں ہونا چاہیے کہ ماں نکی آ گئی اور نو ہو گئی بندیا چند واسطے تکنیکی میں اس کے کلاکار سال یہ حمیب مسلم روایت ایک ایس تاب جاب ہزور ہزور گل پیش کی مرسل روایت اللہ ایک روایت خود اللہ جدو سونے ابھی بار چاچا سنگھ شہید شہاد شہید شہید ہوئے پتا کہ مارت آپ شہید دیا گیا کبھی نہ چلایا گیا ہر کوئی حملہ شہید ہو شہید ہوئے جب گھر مدین شرط ہوگی آپ اپنے مزدوروں رو لگ پہ اپنے آپ کے مزدور کے شہیدوں کو لوگ لگ پہ روایت اللہ اللہ اللہ یہ سبحان اللہ یہ جیسے روایت آپ کو پتی ہانا بہت کرے گا لندول بہ شدر چ ہوگی بالکل لیکن اس طرح کسی کتابان سرکار تشریف لائے بی آپ کو اپنے کا پورا شرین بول رہی ہے لا جتنا ہم سر لا لوگیاں لاؤ لیکن لیکن ہم سے محن لا بیو روا سال رو رہے ہیں روپے لا کتنا ہم جاتا لیکن ہم ضرور ہوا ہے حضور نے گل کیوں رونا اظہار کرنا اصا منع نہیں کر رہے رو رہی اپ نے کوئی, کوئی حرج نہیں لیکن ہم سب چلو بھی نہیں مقصد رویے جی؟ چاچے فکر یہ ضروری سی کہ جی رونا ہے رسول سدمے دوسرا سدما اپنا نہیں سمجھا روڑا ایسی پر رسول تاکہ ایمان پھول رکھنا رسول کی قدر ساریاں حضرت حملے میں شروع کر حضرت نے حملے شروع کر د پر بان سرکار سو ہے سرماجیوں سے ہر آ رہی سی پروانے اردو ہم نے بتا سکتا ہوں اب کر سبحان اللہ سبحان اللہ ابن عثمان رومان عبد بن قصرح رحم الله ربات قال اخبرنا الاشمد اسامہ بن زید اللہ ف عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسالة ري عبدالأشهد يو دين ولا حقاهن فقال لك ما حمدت العروات صايا صايا آه الله. آه الله. آه الله. الله. يا الله قال فاجتبع رسالة صالة اللون رمان الله ففكأينا ولا حمدتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيني أدولك بي يا الله هل محمدانو هلو جہی سن پکا دا بڑا عبادت کام ہوں مسلمان بہت اچھے بڑا سواد جب کی نا ہال بادل جاؤ اج تو بعد کسی کہڑا رونا امان پتا لگتا ہے اس پہ آواز حضور میں اضور نے ہمیشہ اللہ کر. آ, آ. بولتے صحیح! اللہ اکبر لال بکار لا بکار بول رہے ہیں توشو صاحب مکانات بکار کی فرق مکانات ہریری پڑنے والے سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے آواز کے ساتھ ہونا ایک ہوتا ہے ساری آنسوٹ بے شک لوگ کتابیں دیکھو بکا حمزے کے ساتھ ممدودہ کے ساتھ آواز کے ساتھ سونا ہے فرمایا میں بار کے آواز لا کوئی رسود اللہ اپنے چاچے پر اس کے ساتھ رونا بند کر رہے ہیں اور باتیں ہو کسے دے رہا نہیں کہ پھر بھائی بان حسین مر پاؤں کوئی آواز نہ رو رہی چاچے پا کے مقدس چاچا جیت النا روایت ضعیف ہے لیکن اس موضوع میں کافی موضوع موضوع کا بھی فرق ہوتا ہے عقائد میں بہت مضبوط روایتیں مطلوب ہوتی ہیں حرام حلال میں اس سے کم ترجیح دی فضائل میں اس سے بھی کم فضائل مناقب میں اس سے بھی اور یہ فضائل مناقب کی بات ہو رہی ہے توجہ ہے سبحان اللہ جس میں حضرت عمی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ اللہ جس شہید آئی ہم لوگ جلد شہید ہوئے جس شہید ہوتے موجود نے فرمایا لا لا ہوسلو ممبا کا ایک لا راؤ ہوسن لسٹا کو شاعر میں اگر یہ گل نہ یہ خطرہ نہ ہوں جو لوگ بعد کردے رہنا کردے رہنا سا لو روکر یہ گل نہ ہوں میری شاہ جی توجہ ہے آه بہاں آه بہاں آه بہاں میںاشے جانور کھانے کیا مطلب پیٹا نہیں تو میں چڑ دیا دکھ بھی بڑھا جانور کھا جانے کی فرمایا مت کوئی سمجھا چاچے شہید کر کے یہ بڑا ہی پیڑا ہوا ہے یا میں محمد بالکل بہت پیڑا سمجھ میں نہیں یہ حالت ہوا ہے اس کو ہی وقت ہوتا جانور کھا جاتا مطلب رب کے رستے آئے اللہ کے راہ میرے چاچے نشان کٹی نہیں یہ نہان کٹ گئی جانور کھا جائے چاچے جدوس نو ویکو گے جاسے ہوا ہے کوئی گل نہیں آپ چلا گیا چونان کمانے ہلاک ہو برباد ہوا تش نہیں دینا پہلے سو سدمی آؤٹ لک جی ہزار کم ہوں گے بولتے تھے اللہ ہزار پر سرکار کے سروائے ہم میرے چاہتے ہو حسب کے ساتھ آہر بیب کے ساتھ گھر بنانے کو دونوں سے کم ہوا یہ شامل آ گیا کشان ہٹ گئے فلان ہو گیا کو سروڑ ہو گئے سر وہ میں بیبیاں تویا ہے ڈاکٹ کر دے اگلی تاریخ کی یاد کرتے سنا شریف مہان اللہ محان اللہ مہان اللہ حضرت شہادت شہید جن شہید حضرت گرو رام صاحب فرافت پچھلے لا کے دوسرے تہارے شہید گیت لائے بیٹھے ہر شیلہ وقت آیا اسلام قبول کرنا سہرواج ہے ہمارا کام کی ارجی دی ہم سے ہم لکھا کے راشیا ہے فرمایا اور تب ہزار کا شرائمہ چنگاری لگ رہا جنا ایک سا مسلمانوں کا جہیں مسلمان ہونا چنا لگ رہا ہے اور اسلام قبول فروایا ارو نے فرمایا پہلے اسلام قبول ہے اپنے آپ میں میرے کام کر سکتے اور فربانا محمد کے سامنے آیا کروانا فربانا محمد کے سامنے آیا کرو سامنے آیا کر ہے محمد کے سامنے کی مطلب جد سامنے آئے گا میرے چاچے مجھے گرو نا گد جب سامنے آئے گا سامنے گا میرے سدا دادا آئے گا میری آرتا نہ ہو محمد پوچھے گا گرو میں آئے میں محمد سرد آیا محبت سردی آیا سام تو بولار سدمے نہیں جب وہ تاریخ آئے گی میرے چاچے کی شہادت دیکھ تو سامنے آ جائے گا yeah, wow. تاکہ مارکا کرونا شروع کر دیا کروایا ہے کہ سدما تازہ سدمے آ جاتے ہیں yeah, yeah, yeah, yeah. سدمے کو بلانا چاہیے yeah. سدمی کو تازے کرنے کے اسباب پیدا کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے اگر اجازت ہوتی تو سول اپنے چاچے کی بھی اجازت دیتے نہیں ہوا یہ ریار ہو رہا محتم کا نام یہ سارے ہیں جیسے کل محرم چالتا ریکارڈ لو نام دیا پھر اپنا نام تھا بہار لا رسول پیدا ہوئے ہر سال دم تازے ساری ماوا نے لکھا تجدید نہیں پیدا بہان لا بہان لاسان ذکر کرنا ہے لیکن حمز آباد میں روز راؤ جی تین یاد تازہ شریعت شرانٹا ہوتا ہے یہ جو کچھ لگ گیا غیر آئے آئے کی طرف یہ ہمارا نہیں تھا یہ غیر کی طرف لگا ہے الحمدللہ للہ میں سڑا رہا ہوں صرف اور صرف اسی طریقے سے لے آؤں گا جو طریقہ ہمارے ساتھ جائے سبحان اللہ آه بے شکر کی پاسے بگی رہے گی ان شاء اللہ ناسک نے بہت حال بنا دیے کہ میں تو چھڑنا پچا کر نہیں ہر طرح بچارے جب میں ہزار فرشتہ فرشتہ روی گھنٹے دو بند روز ہو جائے ہزور دربار ہزور چیزیں اور پون ہاتھ ہوئی مانا چار تھن کا راہ کیا رکھتا کیا وہ کیا کرتا دکھنا ہے ہو That's سونے کے آئے amma diyan toliyan aaja tere buhate re amma diyan toliyan ikko sunan wala hai amma diyan toliyan ikko sunan wala hai ha daram diyan toliyan ikko ਮੁੰਡੇ ਆਪਰੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਣੇ مطلب <تصالت> <تصالت> <تصالت> <تصالت> شکریہ چلویاتی بنا روپیہ لے جا مطلب جڑا مور خروش ہوگی سمجھ نہیں لگی جہا مور بھی شکریہ ادا کرو تین ایسی ہے اگر کوئی جان بھی منگے تو اس بات کا یہ دین نہیں دیتے. کوئی اور <تصفح> <سؤال> <دیکھنا. سؤال> <سؤال> <سؤال> آخ آخر... آخر... تو میری کم از کم کرنا اللہ کے بدل لا اللہ صدیق تنظم جی وہ بےوقوف سمجھ لے گا وہ اتنا بیوقوف بدھو ہے استفام کو خبر سمجھ لیتا اور خبر کو استفام اگر استفام کے بارے میں میرے کو الفاظ بہت نا لیکن میں جان کے الفاظ استعمال نہیں کرتا جی آپ بیوی اور مزاج رکھتے ہیں کدھر پاوار ٹورنام خیر دوستو گور بار گلاما کا بہ کرونا سنگنی کاسین رسول چاچا ٹھپ ہوا اگر جانور کھا میں जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद लबय लबय जा रसूल अल्लाह लबय लबय लबय या रसूल अल्लाह लबय लबय लबय या रसूल अल्लाह लबय लबय या रसूल अल्लाह लबय लबय या रसूल अल्लाह लबय दरपुरदार अगर लबय को रसूल अल्लाह के हां हां हक الحمد للہ ہم پہلے دل سے لپٹر ہزار کے لیے دین کے سوکھا ہوتا ہے لیکن یہ کسی جانتدار پہ اس کا کام نہیں ہے لداخ کہنا ہے تو صرف رسول اللہ کو ووٹوں کو کسی کام کو عورت ووٹ کے لیے کھڑے ہونے کی جو دعوت ہے چاہے کہیں گے گوپتے ہیں ہمارے دیش تم میں تم کو کہو پر ایسے کہا لاہور میں میں ایک موقع پر ایسے میں نے کہا تو شیطانوں نے شیطانی بنا دی یار یہ تو لبیک والوں کو مسجد سے نکال دیتا ہے خبر ناچیر نے لبیک والوں کو نہیں نکالا لبا یا رسول اللہ والوں کو نہیں نکالا لبا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے بہان بیٹھو بیٹھو بیٹھو میرے بھائی لبا یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے ہمیشہ پیما لیکن ایسی تنظیمیں اور جماعتیں جو مسلمان کون کے دین تھے ان کے راستے سے ہٹانے والی ہیں ان کے لیے لبایک کہنا ہم جائز نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے بے شک شاہ صاحب شاہ صاحب کتنا دعا کرمائیں فرمائے